سیدی حسن صنفی و محبوبی ان شدی و, و اللہ عالم زبانہ حضم مولانا شاہ کی محمد اقدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ جام و مینا کی ہے پراون جام و کی ہے پراون جستے ہوتا ہے جس پہ ہوتا ہے سال رحمانی تک کسا ہے سارے شہانی جس پہ ہوتا ہے جس ہوتا ہے سارے دل کی دولت کو دوست دل کی دولت دل میں پاتے صرف دوستوں دردے دل کی دولت کو دل کی دولت دل میں پاتے میں صرف رفانی اس پہ ہوتا ہے بد رحانی رکھ کرتا ہے تارے پانی حامی لے ڈردے ہیں نیسبت کو, اے لے کو پسو کہتی ہے دل سے یادانی حامی لے ڈردے ہیں نیسبت کو حاملے اے نسبت کو پلسوں کے جیسانی حامیلے ڈرد نسبت کو حامیلے اے نسبت کو پلسوں کے جیے دل سے امدانی شہل سے جو ہے موسم کام جو ہے رحمانی اللہ تعالی کی رحمت کا ساحدہ رحمانی اللہ کی رحمت کا سائبہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے حوالے سے فرمایا کہ حدیث پاک میں لے کہ جب کوئی شخص اللہ کے لیے کسی سے ملنے جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو چھانپ لیتی ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مخصرت کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ہوا صدی کا تو سے اللہ یہ آپ کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہے صدر فرماتے تھے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں آپ کا نیک گمان کام آئے گا وہی کافی ہے جس قدر نیک گمانی سے اللہ کی محبت میں بندہ آئے گا یا کسی سے ملنے جائے گا اس کی نیک گماہی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پہ نوازش فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ شیخ کامل ہو اور بہت ہی جو پہنچا ہوا ہو کسی مقام پر فائد ہو اگرچہ بس یہ کہ ہے کہ بزرگوں کا اجازت یافتہ ہے مبتو سنت و شریعت ہے اور کوئی بات ایسی سریہ گنا میں مبتلا نہیں ہے قبائل میں مبتلا نہیں ہے لیکن بندہ اپنے اس کو اللہ والا سمجھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سمجھ کے اللہ کے لیے اس سے ملنے جاتا ہے یہ سب فضیلتیں اس کو اللہ تعالیٰ اس کی نیک کمانی کے مطابق دے دیتے ہیں اگر اچھا اگر ٹوٹا اچھا پھوٹا بھی ہو کمزور بھی ہو لیکن ان شرائط کے ساتھ جو میں نے بیان کی اگر اس سے ملنے کوئی جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیک کمانی جتنا مسلم ہوگا اس کا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو نوازش فرماتے ہیں گنشتوں کے دور دعائے مؤفرت رکھتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جب جب ستر ہزار فرشتے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ دعائے محفرت کریں گے اللہ تعالیٰ اس کے گناوں کو معاف کر دے گی اور پاک صاف ہو جائے گا اگرچہ گناہیں کبیرہ صرف توہ سے معاف ہوتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ایک بات نہیں کیا آواز نہیں پائے تو اللہ تعالیٰ جو فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے لیے اس بندے سے ملنے جا رہا ہے تو چونکہ آپ کے لیے ملنے جا رہا ہے آپ اس کو اپنے سے ملا لیجیے اللہ کا کوٹ بھی اس کو نصیب ہو جاتا ہے اور حضرت رحمتہ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ جب کوئی کسی سے اللہ کے لیے تعلق کرتا ہے تو چار طرح سے اس کا کام بنتا ہے چار طریقے سے اس کا کام بنتا رہتا ہے ایک تو یہ کہ جب یہ جاتا ہے تو ستر ہزار فرشتوں کی دعائیں اس کو لگتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حقوق کا وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو اپنے سے دلا دیجیے اپنا وقت لذیذ بھروا دیجیے جو مقصود ہے دنیا میں آنے کا اور دوسرے یہ کہ شہد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات کہہ کہلوا دیتے ہیں کہ وہ اس کے دل میں اتر جاتی ہے اور اس کا کام یعنی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے بیزنی اس کو کہتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ تو بات اس پہ کوئی بات ایسی شرط سے نکلوا دیتے ہیں منہ سے کہ وہ اس کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے یعنی اس, اس کی زندگی میں انقلاب لے جاتا ہے بس اس اس بات سے اس ایک ہی جملے سے اس پر چور پڑ جاتی ہے اگرچہ اس کا آنا جانا مستقل وہ کارآمد ہوتا ہے اس کے پڑھنے میں اس جملے کے اثر انداز ہونے میں اس کا پوری مشقت ہو مجاہدہ شامل ہوتا ہے یہ کہہ سکتے کہ صرف ایک بات سن کے بعد نہیں ورنہ تو چلا جائے نہیں بلکہ اس کا مسپلان آنا جانا اس کا دل نرم کرتا رہتا ہے اور پھر آخر اللہ تعالیٰ اس کی جب وہ زندگی بدلنے کا ارادہ کر دیتے ہیں انقلاب اس کی زندگی میں آنا ہوتا ہے تو کوئی ایسا جملہ اس پہ ایک گویا کی ایک آخری چوٹ اچھی کرتی ہے پھر وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب مجھے بس اللہ کا ہو کے رہنا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے اور پھر شہر جو ہے وہ اپنے متعلقین کے لیے روتا بھی ہے کہ اللہ یار آپ کی خاطر سے میرے پاس آتے ہیں اللہ آپ ان کی ان کو غلی بنا دیجئے آپ ان کو اپنا بنا لیجیے اپنے کرم سے خداؤں کو چھوڑا دیجیے ان کے لیے روتا بھی ہے اپنے تو یہ سب صورتیں جو ہیں وہ اثر کرتی ہیں اور دوسرے یہ کہ شیخ جب کوئی کی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ کے ساتھ نور کو بھی شامل کر دیتے ہیں شیخ نورانی ذرا آگاہ کنت نور ماں کا لفظ رہا ہمراہن یہ شہر اللہ والا شہر رہتا ہے جب وہ بات کرتا ہے تو وہ نہ صرف یہ کہ اللہ کا راستہ دکھاتا ہے بلکہ اس کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نور ڈال دیتے ہیں وہ الفاظ جو اس کے کانوں کے ذریعے کانوں کو اللہ نے چیف کی جیسی شکل دی ہے پھیلے ہوئے ہیں یعنی زیادہ سمیٹ سمیٹتے ہیں اور پھر اس کا راستہ دل تک پہنچتا ہے کانوں کے ذریعے نور اللہ تعالیٰ داخل کرتے ہیں اکشر کے الفاظ کے ذریعے کانوں کے ذریعے جاتا ہے اور تین دن اثر انداز کرتا ہے یہ طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنا بنا بنانا بات میں کرنا بھی جب منزل ختم ہو جائے پھر بات کریں مجلس کے دوران کوئی بات نہ کریں شہ سے کامل جو ہے مستمنی شہ سے سے جو ہے مستمنی پائے گا کہ دل رحمانی شہ سے کامل سے جو ہے مستمنی شہ کا سے جو ہے مستمنی پائے گا کہ دل رحمانی شہر سے تعلق نہیں رکھتا ہے اس کو, اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خاص سایہ سایہ سے محرومی رہتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے راستہ یہی رکھا ہے کون و ماس خاطین کا جب تک کونوں نہیں کرے گا یعنی کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کرے گا اس کے ساتھ اوشنا بیٹھنا نہیں کرے گا اور دین اس سے نہیں سیکھے گا کتابوں سے یا اور طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو ناکام ہو جائے گا جب تک کہ کسی اللہ والے سے سچا صرف تجرب سے تعلق ہو صرف اللہ کے لیے نہ ہو یہ نہ ہو کہ اگر بیکار ہو گئے تو اور کچھ کام نہیں کرنے کو چل رہا یہ اللہ اللہ کر لیتے ہیں کسی پیر سے تعلق کر لیتے ہیں یہ نہ ہو حضرت شعریات آیا فرما دیتے گلوخوں سے تنگ آ کر گلوکھوں سے تنگ آ کر میر ایک پیر کی ٹانگ کا کرتے ہیں یہ نہ ہو لیکن بہرحال کسی طور بھی اگر وہ تعلق کر لے تو کسی عمر میں بھی اور جب گاڑی میں بھی آ جائے تو فائدہ تو تبھی تب ہوگا تبھی توبہ کر لے گا تبھی اللہ والا ہو جائے گا لیکن ہی اپنے اور معاملات کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ دین سیکھنا یہ ہے اصل تو پورو جب تک نہیں کرے گا کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے سائے سے وہ محروم رہے گا کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے عادت اللہ ہے کہ یہی راستہ ہے اللہ کو پانے کا اللہ کے خاص ولی بننے پر یہ ہراست کوئی ولی بنا کسی کو اللہ کا خاص خوب حاصل ہوا تو کسی قب والے ہی صحبت سے اس کو حاصل ہوا کرتا ہے دور منزل سے سنا چلتا ہے دور منزل سے کرتا ہے دور سے کی تیرا ہی چھوڑنے کا ارادہ لکھو یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بس پیر کے حوالے کر دیا کہ میں اللہ لڑے فرماتے ہیں تجھ کو مرشد لے, لے چلے گا دوست پر یہ تیرا خیال خ... خیال خا... خیال خا... دیتا ہے راہ راہ چلنا راہ رو کا کام ہے مرشد کے ذمہ میں صرف راستہ بتانا ہے اس کے علاوہ نہ اس کی روزی کا تعلق مرشد سے ہے کہ روز سے تعلق کریں گے تو روزی بڑھ جائے گی یا بیماریاں آنا ختم ہو جائیں گی اسی بتانے ختم ہو جائے گی سب حالات چلتے رہ سکتے ہیں اگر سے اللہ تعالیٰ اپنے مندوں کے لیے خاص کرم کا معاملہ بھی فرماتے ہیں لیکن مرشد کی ذمہ داریوں میں سے نہیں ہے کہ نوکری اچھی مل جائے روزی زیادہ پڑ جائے برکت ہو جائے گنا تو بہت چھوٹ جائے ایسا نہیں ہوتا ہمت خود کرنی پڑتی ہے راستہ شہد بتاتا ہے کہ بھائی ایسے چلو ایسے کر لو کام تو خود کرنا پڑتا ہے اگر گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہوگا تو کیا کوئی برمبر بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا گناہ چھوڑنے کا سچا ارادہ ہو دین سیکھنے کا سچا ارادہ ہو اور اللہ کے راستے میں چلنے کا اللہ کے لیے ارادہ ہو نیت خالص ہو تب تب کام بنتا ہے چاہے کتنا بھی بڑا پیر کر لے لیکن اگر خود سے ارادہ نہ ہو اللہ بننے کا اور گناہوں کو چھوڑنے کا اور خود سے ہمت نہ کرے گا تو پیر سے کوئی کام نہیں بنے گا پس پستل کرتا ہے دور مندر سے پس پستل کرتا ہے دور منزل سے, سے ہو کر چیتا پوش کیے کرامت نی تہ پورش کی ہے کرامت ہے کوئی روی کوئی کی ہے کرا مت نیلے مرشد کی ہے کرامت ہے کوئی روگی نوئی سہانی منت رکھی ہے سارے عالم سے منظر سارے عالم سے دل میں لند درد پنہانی اللہ کے محبت کا غم پنہانی آنے میں چھپا ہوا ہے لدت درد یعنی اللہ کی محبت کا جو دل میں چھپا ہوا ہوتا ہے سارے عالم سے مستمنی اور منت رکھتا ہے جس نے غم کو پال لیا سارے عالم کے غموں سے اس کو چھٹکارا مل گیا مت رکھتی ہے سارے مت رکھتی ہے سارے آگن سے پنانی کیا دعوت ہے کیا حالت ہے اس کے جینے جس کو ملتا ہے جامع پانی جا میرا اللہ کی معرفت کا جان اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ کی پہچان اللہ کی محبت کیا حالوت ہے اس کے جیلے میں کیا حالت ہے جس کو ملتا ہے جانے پانی جس سے ہوتا ہے کال رکھانی جس سے ہوتا ہے تک کرتا ہے تارے میر میرے دل ہے, ہے <آنی> <بارب> اگر سے یہ حال اور حضرت والا رحمت اللہ کا پتہ کا ہے لیکن حضرت سبق بھی بھر پار ہے کہ جب تک اللہ کی خاطر اپنے دل کو نہ توڑے گا دل شکستہ نہ ہوگا یعنی وہ ناجائز تمنا جو جن کو جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں ناجائز تمناؤں کا فون نہیں کرے گا ان کا فون کرنے سے دل ٹوٹ جاتا ہے شکستہ ہو جاتا ہے جب تک دل شکستہ نہیں کرے گا اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم نہیں اٹھائے گا اللہ کی محبت کے جام ہوگی نہ سے وہ محدود رہے گا اور جو جتنا اپنے دل کو توڑے گا شکستہ کرے گا اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو عطا ہوگی میرے دل شکتا میں میر میرے دل شکتا میں جامع مینہ کی نئے ترمانی میرے دل میں میرے دل میں کی رنگ دیکھو تو بہ نیار کا رنگ دیکھو تو گھر میار فا کیسی مسی نی جولانی کیسی مسی نی جولانی رنگ دیکھو تو بہت میارف کا رنگ دیکھو تو بہ نیار فا کیسی متی موجے دل کی ٹہرانی یعنی اللہ والوں کے دل میں تو اللہ کی محبت پر ڈھانچے مارتا ہوا اندر ہوتا ہے اس کی کو دیکھ کر اہل ساحل رش کرتے ہیں وہ لوگ جن کو دنیا کی ایش و ایش و, ایش و عشق کے استاذ کو ملے ہوئے ہیں اور اگرچہ وہ اللہ اللہ بھی کر رہے تھے کہ تعلق کسی عارف سے نہیں کیا عارف سے, سے نہیں کیا کسی اللہ والے سے تعلق نہیں کیا کی محبت کے غم اٹھائے نہیں، وہ دوسروں کو قوم ولی کو دیکھ کر رش کرتے ہیں ان کے دل کے جو اللہ کی محبت کی قرآن جو ان کے دل میں ہوتی ہے اس کو دیکھ کر وہ رش کرتے ہیں رشک کرتے ہیں میرے ساحل سب رشک کرتے ہیں میرے ساحل سب دیکھ کر موجے دل کی تو یعنی دیکھ کر موجے دل کی تو یعنی جس سے ہوتا ہے رحمانی جس ہوتا ہے رحمانی کرتا ہے سارے شیوانی خان کام کہتے انسانی کہتے ہیں جس سے حجی سے پاک میں حجی سے خوفی ہے انتا باہن تکنتا ہو گیا تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسا کہ یعنی یہ جی حدیث احسان کہلاتی ہے کہ جب حضرت عدال طبی حدیث ہے السلام آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ سلم سے سوالات کیے کچھ تو ان میں سے یہ بھی ایک سوال تھا کہ مل احسان احسان کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی حجیت قدسی سے نہیں ہے حج اس طرح سے حدیث احسان کہلاتی ہے الم نبی علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بننا ہے کہ احسان کیا ہے انتابود اللہ کا انہ پتا کہ تم ایسی عبادت کرو کہ گولا کہ اللہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو کہ تمہاری یعنی عبادت کی کیفیت اور عبادت کے اندر ایک انہمات اور مشغولی اور اس کی مستی ایسی ہونی چاہیے جیسا کہ اللہ کو دیکھ کر عبادت کی جاتی ہے کہ درجے کی عبادت کرو یہ ایک احسان ہے اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ تو تم کو دیکھتا ہی ہے یہ انحصاف کی تاریخ سرمایہ خاندانوں سے ایمان میں یہ ترقی بنتی ہے کہ ایمان استعلی عقلی اور موروثی یعنی کہ جو ہمیں ماں باپ سے ایمان مل گیا بحث میں اسلام مل گیا اور عقلی طور پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہی اس کے مالک اور خالق اور زندہ کرنے والے مارنے والے ہیں اور پھر زندہ کرنے والے ہیں یہ سب ایمان عقلی ہمارے پاس ہے ڈلائے بھی ہیں کہ بھائی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ضرور پیدا کرنے والا ہے بندہ پغیر کسی کے پیدا کیے کوئی چیز موجود نہیں ہو سکتی یہ ساری باتیں موروثی ہیں से अपने باپ سے اپنے بہو سے ملی تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے لیکن اس کے اندر اس کی تبدیلی ہو جاتی جب کسی اللہ والے سے تعلق ہو تو یہ ایمان عقلی موروثی اور جو ہے ایمان ذوقی حال اور بجٹانی میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ اس کا حال بن جاتا ہے اور اس کا ذوق یعنی اس کا ذائقہ چپ لیتا ہے اللہ کے پور کا ذائقہ اللہ کے خلاوت کا ذائقہ اور وہ اس کو پا جاتا ہے بجٹان کے معنی پا جانا وہ خود پا جاتا ہے ان سب چیزوں کو رین کہتے ہیں جیسے غفلت کی زندگی تھی گناہوں کی زندگی تھی اللہ والوں سے تعلق کیا خانقاہ میں آنا جانا شروع کیا بعض لوگ کہتے ہیں اور تحقیق سے دیکھتے ہیں خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے بس لے کے تصویر بیٹھے رہتے ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت خانخواہ یہی ہے حضرت کا شعر یاد آ گیا اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ اہل دل کے دل سے نکلے آہ آہ بس بری اص... اص... بس برے اختر ہے اصلی کا عصلی خان کا وہ ہے کہ یہی ایمان عقلی استقل اور مروسی ایمان حالی غوقی اور ریداری میں تبدیل ہو جائے اس کا دل اللہ والا ہو جائے اور یہ کہتے اس کو حاصل ہو جائے تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا اور یہ سب سے اعلیٰ درجہ کہتے احسانی جو ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت سے حاصل ہو سکتا ہے اور کوئی طریقہ اس کا نہیں ہے نہ مدرسہ اس کا طریقہ ہے نہ, نہ تبلیغ اس کا طریقہ ہے نہ جو ہے اور دوسرے قسم کے کتابیں وغیرہ کچھ نہیں نہ کتابوں سے نہ بعضوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اللہ والوں کی صحبت سے ایمان میں وہ مضبوطی آ جاتی ہے کہ سارا زمانہ بھی اگر ایک طرف ہو کے مخالف ہو جائے لیکن یہ اس کے خلاف چلنے لگتا ہے اتنی ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے اور کوئی طریقہ اس کے علاوہ نہیں ہے کہ وہ یہ ہمت جی اور حوصلہ اور محبت پیدا کرنے کا یہ ہے کہ خاندان اصلی خان پان جیسے کہ عظبش میں نے سنا دیا پہلے دل کے دل سے نکلے رہا صرف حلوے والی حلوے والی خانتا نہ ہو کہ وہاں حلوے اور نظرانوں کا چکر ہو نماز روزہ نہ ہو بلکہ بس ناچ گانا آگنم شہبازی پازی جگہ شراب اور چرچ کے نشے بھی ہوتے ہیں یہ خانداہ ہی نہیں ہے یہ تو خواہ مقواہ ہے یہ خاندان نہیں ہوتی یہ خواہ مقاب ہوتی ہے لوگوں کو گبراہ کرتے ہیں حرام کاموں میں مبتلا کرتے ہیں اور ان کی افراد بھی کچھ اور ہوتی ہیں اور جو سچا اللہ والا ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی محبت سکھاتا ہے اور اس کی سکھانا بالکل غرض ہوتا ہے نہ وہ پیسہ چاہتا ہے نہ وہ شہرت چاہتا ہے نہ کوئی سفارش چاہتا ہے بس وہ اللہ کے لیے یہ سب کام کرتا ہے رند پاتا ہے کان کہوں سے سے اپنے ایمان کے اپنی جب میلہ درد اون حضرت سے جب میلہ درد اون حضرت سے یہ سیکلا ہے کہ جب تک اپنی اپنی حسرت کا ناجائز حسرتوں کا جو ناجائز خواہشات دل کی ابھرتی ہیں ناجائز تقاضے آتے ہیں جیسے حسینوں کو دیکھ لینا یا دنیا کی محبت بے فرضگی پر گاہی غیبت اور سسم کے امراض یا کسی کی دھوکے بازی کرنا یہ سب ناجائز تقاضے ہیں لیکن یہ اللہ کے خوف سے ان کو دبا لیتا ہے تقاضے کا آنا برا نہیں ہے اس پر عمل کرنا برا ہے برا تقاضا کتنا بھی آ جائے اس کو بس اس کا طریقہ یہی ہے کہ اس کو توجہ نہ دیں اور اسے اس پر عمل نہ کریں تو جتنی شدت کا برا تقاضہ ہوگا اس کو جتنے اس ظاہر ہے اس کو دبانے میں اتنا ہی مشقت اور شدت اختیار کرنی پڑے گی تو جتنی شدت اختیار کرے گا اس کو دبانے پہ عمل نہ کرنے پہ اتنا ہی زیادہ نور پیدا ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ کی محبت کا سما ہوگا جمیلا درد بونے حضرت سے جمیلا درد بونے حضرت سے کیا کہوں اس کا گاؤں کیا کہوں ایمانی ذوق ایمانی بھرمائے اس پر ایمان کا ذائقہ چپ لے گا وہ حالوت ایمانی اس کو نصیب ہو جائے گی جب میلہ درد کو حسرت سے جب میلہ درد کو حسرت سے کیا کہوں اس کا غو ایمانی سوبر اہل دل کی برکت سے سوبر افسر میں کیسیتابانی دل میں افسر میں کیسی کابانی وہی ہے کہ اللہ تعالی کابانی بھی جاتا ہے حد تعالیٰ فرماتے سے جو جو گناہ گار اور فص و خزور میں مبتلا ہوتے ہیں اسرار کے ساتھ یہ نہیں کہ کسی کو گناہ کر دیکھا اور اس کو حقیر جانا ایسا نہیں بلکہ جو یہ جو لوگ اس طرح سے گناہ کرتے ہیں اور توبہ بھی نہیں کرتے شرمندہ بھی نہیں ہوتے اور کوشش بھی نہیں کرتے جو ٹھیک ہوتے ہیں تو ان کے لیے حضرت نے سمنا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کا نام رکھا ہے مستر راوانی مسٹر راوانی رات راہان کہتے ہیں کبوے کو اور کبا غلازت کھاتا ہے تو گناہ کرنا غلازت کھانے سے بھی برا ہے حضرت ایسے لوگوں کا نام میں نے رکھا ہے مسٹر اور جو اللہ والے ہوتے ہیں جو پونے حسرت پیتے ہیں بجائے جو کھانے کے گل گود کھانے پینے کے اور اللہ کے اللہ کے مردیات کے جو اللہ کی ملدی کے خلاف ہے وہ ان کا پون حسرت پیتے ہیں وہ خواہشات کا کون پیتے ہیں ناجائز خواہشات کا ان کا نام رکھ ان کے حرکایا کے ان کے دل میں جو تابانی ہوتی ہے چہرے سے بھی جھلکتی ہے ان کا چہرہ تابناک ہوتا ہے روشن ہوتا ہے اور حضرت نے فرمایا کہ ان کا نام میں نے رکھتا ہے مسٹر تابانی ایک مسٹر زاانی ہے ایک مسٹر تابانی سمجھو سوچ لو کہ ہمیں تابانی بننا چاہیے کہ زبانی بننا چاہیے اگر تابانی بننا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا اور گناہ صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی گنا بہت سے لوگ ظاہر اپنا بنا لیتے ہیں لیکن اندر جو ہے روحانی امراض بہت ہوتے ہی ہیں کسی کو بدنگاری کا مرض ہے تو کسی کو بدقوانی کا مرض ہے کسی کو حسد کا ہے کسی کو بےجا غصے کا ہے بیجا غصہ حرام ہے غصہ کرنا بیجا حرام ہے اور چندہ نبارت کر رہے ہیں لیکن گھر میں جاتے ہیں تو کسی بچوں کو غصہ کرنا شروع کر دیے لال آخر شروع کر دی یا رستے چلتے لڑائی شروع کر دی کاروبار تجارت میں گراہکوں سے لڑنا شروع کر دیا اور حضرت فرماتے تھے کہ یہ بے دبی کا بھی ایک بے دہی جس کے اندر ہوتی ہے وہ یہ بےدبی اور بڑوں کا احترام نہ کرنا یہ شاقب کو استاد سے لڑا دیتی ہے بیٹے کو والدین سے لڑا دیتی ہے اور مرید کو شہد سے بھی لڑا دیتی ہے یہ تکبر کا مرض یہ غصہ جو ہے تکبر کی فرا ہے اس کی شاخ ہے جس میں غصہ ہوگا لازمن اس میں کچھ نہ کچھ تکبر ہوگا یا یوں کہہ لو کہ جس میں تکبر ہوگا اس میں لازمن غصہ ہوگا تو غصہ بھی ایک روحانی مرض ہے تو یہ یہ تمام امراض جو ہے ان کو چھوڑنے, ان کو چھوڑنا ضروری ہے جب تک ان کو چھوڑیں گے نہیں یہ بھی گناہ ہے ظاہری گناہ الگ ہے باطنی گناہ الگ ہے ان سب باتوں پہ عمل کرنا باطنی گناہوں میں شمار ہوتا ہے صرف ظاہر بنا لینا اور نماز روزہ زکات اور تصویات کر لینا یہ اسلام نہیں ہے اسلام تو مکمل دین ہے ظاہر کا دین بھی ہے باطن کا دین بھی ہے جب تک یہ سارا یہ صفائی نہیں ہوگی ظاہر بھی ہمارا پاک صاف ہو جائے باطن بھی ہمارا پاک صاف ہو جائے تب کہیں جا کے یہ نہیں حاصل ہوگی اور حضرت نے فرماتے تھے رحمت اللہ کہ کسی اللہ علیہ کے قلب کے نور جو ہے اگر وہ ظاہر ہو جائے تو سورج چاند کی روشنی پھیکی پڑے جب ملا درد کو حضرت سے جب حسرت سے کیا کہوں اس کا گوشت ایمانی سوبت اے دل کی برکت سے سوبتے اے دل کی برکت سے دل میں افسر ہے سیتا بانی دل میں ہوتا ہے تک کرتا نی ہے شتا مبارکہ کی حامی تشریحات پر مبنی میرے مرشد الر مجموعہ ہے خزائین الحدیث اس کا نام ہے تو اعلیٰ والسلام غنم وسلام غلط ترجمہ بندے مومن سے نیک گمان رکھو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مومن کے ساتھ نیک گمان رکھو اس حدیث شریف کی شرح میں علماء لما فرماتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے اندر ننانوے دلائل ہوں بدگانی کے لیکن ایک راستہ ہو حسن زنگ کا تو عادیت کا راستہ یہی ہے کہ حسن زنگ کے اس ایک راستے کو اختیار کر لوں یعنی ننانوے بدگانے پیداوریوں ہو رہیوں کے ہمارا برا چاہا ہمارے لیے برا کہا یا برا کیا کسی قسم کی بھی بات ہو لیکن اگر ایک راستہ ایسا نظر آ رہا ہو کہ نہیں شاید ایسا نہیں بلکہ اس نے ہمارا کوئی پلا چاہ ہے پہلی بات کہی ہے تو اس ایک راستے کو تیار کر لو مرنا کو چھوڑ لو اس میں اس میں حافیت ہے بندے کی اپنی حافیت ہے اپنا فائدہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ شاہ بیٹ سے بیٹھ جاؤ کن سے بیٹھ جاؤ اس میرے مرشد اول فرمایا کرتے تھے کہ بدگمانی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مقدمہ دائر فرمائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ بدگمانی کے تمہارے پاس کیا ضرائط تھے اور نیک گمان پر بلا دلیل انعام ادا فرمائیں پائے نیک گمانی کری بلا دلیل اب کچھ بھی نہیں فائدے فائدہ نیک گمانی پہ انعام ملے گا کیوں انعام ملے گا دیکھو یہ سب الفر کو ریاض ہوتا سب اللہ کے خاندان ہے سارے بندے اللہ کے ہیں تو ان سے بھی محبت رکھو جب دیکھیں گے اللہ نہیں کہ میرے بندے سے نیک گمان کر رہا ہے اگر اس نے کوئی برائی کی وہ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے لیکن اور ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے اور ہو سکتا ہے جو نیک گمان ہم نے کیا وہ ہی بات ہو اور تو اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے سے نیک گمانی رکھتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ عطا درما دیں اس نے رنگ پر بغیر دلیل کے ضواب ملتا ہے کیونکہ امر ہے ظلم و خیمان لہذا مقدمے میں جان پھنسانا بے وقوفی حماقت اور نادانی ہے حضرت ہنس کر سرمایا کرتے تھے کہ احمد ہے وہ شخص جو مفت میں ثواب لینے کے بجائے اپنی گردن پر مقدمات قائم کرنے کے انتظامات کر رہا ہے اور اپنے لیے مصیبتیں تیار کر رہا ہے نیک گمان کر کے مفت میں ثواب لو اور بدگمانی کر کے دلائل پیش کرنے کے مقدمات میں اپنی جان کو نہ پڑھتا ہوں ارتقی علومت مجزد الملت مولانا شاہ شف صاحب خانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتراض کا منشا دو طرح کا ہوتا ہے قلت محبت اور قلت علم یعنی اعتراض عموماً دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے یا تو اس کے اندر محبت کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا پھر نہایت درجہ کا جاہل ہوتا ہے کیونکہ قرآن و حدیث اور سپا کے حصول اس کے سامنے نہیں ہوتے اس لیے جہالت کی وجہ سے اعتراض کرتا ہے اور برما کہ ہماری خانقاہ دوہی قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے یا تو انتہائی درجے کا فقیر ہو کہ میرے ہر عمل کو سمجھ جائے کہ یہاں شفا کا پناہ قانون لاگو ہو سکتا ہے یا پھر انتہائی درجے کا عاشق ہو جس کو سوائے بھلائیوں کے کچھ نظر ہی نہ آئے کیونکہ عاشق کو تو محبوب کی ہر ادا پسند آ اچھا دکھا سکتے ہیں جتنا اس طرح متاثر دیکھا جائے اس کو دکھاؤ کا پڑے گا جہاں تک موقع موقع کو کر لینی ہے کرا لے جاتا ہزار ہو گیا تو یہ تین اللہ تعالیٰ جلدی ہوتے ڈاکٹر کو دکھا کے ایم آر آئی کروں الحمد اللہ روس آ رہے تھے ان کا دن ایک اللہ تعالیٰ حضرت خان فرماتے تھے کہ ہماری خاندان دو ہی قسم کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے کیا تو انتہائی درجے کا فقیر ہو کہ میرے ہر عمل کو سمجھ جائے کہ یہاں ففا کا گلا قانون لاگو ہو سکتا ہے یا پھر انتہائی درجے کا عاشق ہو جس کو سوائے بھلائیوں کے کچھ نظر ہی نہ آئے کیونکہ عاشق کو تو محبوب کی ہر ادا پسند آتی ہے اور نہ اور اگر نہ اس میں محبت کامل ہے نہ علم کامل ہے تو ایسے لوگ پھر محروم رہتے ہیں پر دینی خدام پر اعتراض اور ان کے فروغ و برکات سے محرومی کے یہ دو ہی سبب ہیں یا محبت کی کمی یا علم کی کمی دیکھیے تھانہ بھون جیسا قصبہ جہاں اپنے زمانے کا مجدد موجود تھا جب دور دور سے بڑے بڑے علماء بزرگ آتے تھے تو قریب کہنے والے یعنی قصبے کے پاس لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کلکتہ سے مدراس سے بمبئی سے اعظم گڑھ سے جون پور سے چلے آ رہے ہیں کیسے جو رقوف لوگ ہیں ہمیں تو کوئی خاص بات ان بڑے میں نظر نہیں آتی لہٰذا دور دور کے لوگ کامیاب ہو گئے اور قریب کے لوگ جنہوں نے قدر نہ کی محروم رہ گئے حاجی اند اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا کہ حاجی صاحب آپ تو کوئی بڑے عالم بھی نہیں ہے کہ ان علما کو کیا ہو گیا کہ مولانا گنگوہی جیسا عالم مولانا قاسم مہنوتری جیسا عالم اور حضرت حکیم علومت جیسا عالم آپ سے محیط ہو گیا مجھے تو اس بات پر سخت صدمہ اور تعجب ہے کہ علماء کیوں آپ سے پیت ہو گئے اب حاجی صاحب کا جواب سن لیجئے فرمایا کہ جتنا آپ کو تعجب ہے اس سے زیادہ مجھے تعجب ہے کہ یہ علماء ہیں اور علماء بھی ایسے کہ علم کے سمندر نہ جانے مجھ, سے مجھ جیسے کہ ہاتھ پر کیوں بیس ہو گئے یہ حاجی صاحب کا کمالِ تواز تھا لیکن یہ بدقمانی اور اعتراض کرنے والا کوئی بہت ہی محروم شخص تھا اس کے ان حضرات کے اندر کتنا عدد تھا حادی صاحب محمد اللہ علیہ نے ایک ٹسالا لکھا اور مولانا قاسم نانوزوی کو دیا اسلام کے لیے اس میں علمی لحاظ سے کوئی لفظ مسودے میں غلط ہو گیا تو مولانا قاسم صاحب نے اس مقام پر یہ نہیں لکھا کہ حضرت آپ سے یہاں غلطی ہو گئی بلکہ وہاں دائرہ بنا کر یہ لکھ دیا کہ حضرت میری سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ اللہ کیا ادب تھا نفس کی نسبت شہر کی طرف نہیں کی اپنی سمجھ کی طرف کر اللہ اللہ دی پانے شن اللہ <سؤال> پرائد اللہ ٹپ والے گا قران النباۃ الداخل موظبنا استغفار اللهم وفقنا لعلم طيبا صحا من القون والعلم والعمل والهديه وقال نرجی انك على كل شيء قدير اللهم إنا اللهم إنا نسال بريق الجنه ونعوذ بك من الشدائد ونعوذ بك من شر ما طال النبي وك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما طال النبي وك محمد صلى الله عليه وسلم اپنے پل سے قبول اے اللہ ہم سب کو گناہوں کو چھوڑنے کی توفیقی اپنے مشاعر کا ادب اور ان کی اتفاق اور ان کی تجویزات کی اتباع اور امتیاز وغیرہ اعتماد نصیب فرما ادب نصیب اے خدا جو توفیق اے خدا میں مند محروم, محروم مندر کیا اللہ میں فرض سے محروم ہو جاتا ہے جو بے ادب ہوتا ہے اے اللہ پاکی سے ہماری حفاظت فرمائیے اپنے باؤ کے ادر کی توفیعت نصیب فرما لیجیے چھوٹوں پر شمقت کی توفیت نصیب فرما اللہ میرے مشاعر کو جزائر قصیمت فرمائیے درجات بے, بے انتہا تا فرمائیے اے اللہ ہمارے تمام نیک کا سوال ہمارے محشقین کو ہمارے مرموبین کو ہمارے متعلقین مسلمین کو تاران تاران اللہ تعالیٰ فرما دیجیے اللہ اپنے فضل سے قبول بھی فرما لیجیے حمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے یا اللہ جد نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہمیں اتنا بنانے کا ارادہ فرما لیجیے یا اللہ جب تک ارادہ آپ کرنا ہوگا ہم کتنی بھی کوشش کر لیں کامیاب نہیں ہو سکتے اے اللہ اپنا فضل خاص فرما دیجے اے اللہ اپنی رحمت خادثہ نازل فرما, اے اللہ, خاص فرما, اے, اللہ خاص فرما اے اللہ اپنی مشکل خادثہ نازل فرما دیجیے کیا اللہ اپنا کرم خاص نظر فرما دیجیے مجھ کو میرے گھر کو میرے, کو میرے دوستوں کو ان کے گھر کو تمام مسلمین اور ان کے گھر والوں کو اے اللہ جذخاس فرما کر ونایات شکیقی حقیقت انتہا کا فرما اے اللہ، اے اللہ، دیا یا اللہ اپنے چرچ کر دیا اپنے فضل سے عمول مان لیجیے صلی اللہ تعالی على خیر محمد علیہ وسلم ہمارے دوست کے حادثہ ہو گیا جن دوست کے ساتھ اور گھر والے اللہ تعالیٰ ان کو خوب آخر سے رکھے اللہ کوئی پر پریشانی کی بات نہ ہو کوئی خطرناک بات نہ ہو اور اللہ جو ہمارے بہت سے متعلقین دوست احباب میں سے ان کے گھر میں سے بیمار ہیں اے اللہ سب کو شکار کام رہا جب مستم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جی کتنا آرام سے بیٹھے جب کہہ رہے ہیں